الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فوز بالله من الشيطان الرجيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل قرآن مجید کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے کہ امام الماہدین جد المیاب المرسلیم نبیوں رسولوں کے بابا دادا پر دادا جناب ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے یہ اعزاز بخشا کہ ہمارا گھر بناؤ بیت اللہ اس کی تعمیر کرو انہوں نے اور اس کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کی یہ دنیا میں پہلا گھر تھا جو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے مقرر کیا اس میں ایک نماز پڑھیں لاکھ کا ثواب جماعت سے ستائیس لاکھ کا ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کے حکم سے اس کی تعمیر مکمل کی تو ساتھ دعا کی ربانہ تکبل من ان گنتسامی اللہ اے رب ہمارے ہم سے یہ عمل قبول فرما اس میں یہ سبق ہے کہ کی بڑی سے بڑی بڑی سے بڑی بڑی سے بڑی کرو تو ڈرتے رہو کہ نہیں اس بے پرواہ نے یہ کام قبول بھی کیا ہے یا نہیں غرور پارسائی عبادت کا گمانڈ عبادت پا اطرانہ یہ کبھی ذہن میں سوچ فکر بھی نہ آئے وہ بے پرواہ ہے نہیں اس نے قبول بھی کی ہے کہ نہیں دوسری بات اس سے یہ سب کا, سب کا حاصل ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف تعمیر کیا حج کی عبادت کے لیے تو پھر اللہ سے دعا کی وہ ارین میں نہ یہ اللہ ہمیں حج کے طریقے بتا جس کا مطلب ہے جیسے اللہ کی عبادت ضروری ہے ایسے یہ بھی ضروری ہے کہ اللہ کی عبادت ایسے کریں جیسے اللہ چاہتا ہے وہ کیسے چاہتا ہے اس کا پیغمبر سجید اللہ کرین رحب الرحنما مقتدا پیشوا امام اعظم قائد مرشد آدم، رہبر آزم، محسن آزم، مجاہد اعظم جناب محمد رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم جیسے سکھائیں گے اور جیسے بتائیں گے کیوں جیسے اللہ تعالیٰ کے علاوہ عبادت کے علاوہ کوئی نہیں ایسے نبیوں رسولوں کے سردار کی اطاعت کے علاوہ کسی اور کی اطاعت. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے حکم سے یہ نیک عمل کیا تو ہم سے ایک چیز مانگی دعا مانگی ویسے اللہ ہر وقت دعا قبول کرتا ہے لیکن اگر نیک عمل کر کے دعا کی جائے تو اللہ زیادہ قبول کرتا ہے تو ربا نے اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلم نے کیا دعا مانگی اور ربا نے رسول امین آیاتی کا مجھے الم الكتاب والحکمہ الحکم مجھے ذکی انتل عزیز الحکیم یا اللہ کعبہ بن گیا اب کعبے کا پاسمان یا بھیج دے آخری نبی رسول بھیج دے جن کو تیری کتاب اور اپنی سنت حدیث ان کو سمجھائے سکھائے آپ فرماتے ہیں میں اپنے باب ابراہیم کی دعا ہوں بھائی عیس علیہ السلام کی خوشخبری ہوں اپنی ماں آمنہ کا خواب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ انہوں نے وفات کے وقت اپنی اولاد کو اکٹھا کیا اور پوچھا میں مر رہا ہوں دنیا سے جا رہا ہوں تمہیں سمجھایا سمجھایا تعلیم تربیت اب میں تم سے پوچھتا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد کس کی عبادت کرو گے تو سب نے کہا کہ اے ابو ہم اللہ کی عبادت کریں گے جس کی ابراہیم علیہ السلام اسحاق علیہ السلام آپ آب کے اباؤ اجداد جس کی عبادت کرتے تھے اور آپ جس کی عبادت کرتے ہیں ہم ایک اللہ کے آگے جھکیں گے کسی اور کے آگے نہیں جھکیں گے ایک اللہ سے مانگیں گے کسی اور سے نہیں مانگیں گے اور ایک اللہ کے نظر درنے چڑھاوا دیں گے کسی اور کے لیے نہیں دیں گے یعقوب علیہ السلام متمینوں کے دنیا سے گیا کہ میری اولاد بھی اسی دین توحید پر قائم اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا یادینہ منقوم والی کم نارا ایمان مارو اپنے آپ کو بھی اور اپنی اولاد کو بھی جنم کی آگ سے بچاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرو اولادکم تم کو تم جب بچے سات سال کے ہوں تو ان کو نماز کا حکم دو اور جب دس سال کے ہوں نماز نہ پڑھیں ان کی ہلکی پھلکی پٹائی کرو اور ان کے بہن بھائیوں کے بستر علیحدہ کر دو اس کا مطلب ہے جیسے انسان اولاد کے متعلق مطلب سوچتا ہے کاروبار کرے تعلیم حاصل کرے ہنر حاصل کرے بڑھے پے میں کام آئے اچھی بات ہے قسمت والوں کو اولاد کی خدمت نصیب ہوتی ہے اچھی ہے بات اگر حق لال کی ہو لیکن کروڑوں حصے کروڑوں سے زیادہ یہ ہے کہ انسان اپنی اولاد کو تعلیم تربیت قرآن حدیث سکھا کے جائے تاکہ یہ صدقہ جاریہ بنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ فرمایا جب آدمی مر جاتا ہے اس کا عمل پیچھے سے ثواب ختم ہو جاتا ہے سوائے تین چیزوں کے ایک جو پڑھا گیا مسجد مدرسہ ادارہ بنا گیا اور ایک جو اس کی پیچھے اولاد ہے جن کی تربیت کر گیا وہ دیکھ کام کرتے ہیں اور اس کے لیے دعا کرتے ہیں یہاں آپ کے لاہور میں ایک بہت بڑا آدمی مال کے لحاظ سے بہت بڑا مالدار فوت ہوا اس کا بیٹا باہر سے آیا جہازہ ہو گیا کچھ دنوں کے بعد بیٹھا تھا بڑا پریشان ہو کے قریب اس کا دوست پاس بیٹھا تسلی دینے لگا یار پریشان نہ ہو مرنا ہوتا ہے ہر ایک نے کہتا ہے یار یہ بات نہیں ہے میرے باپ نے مرنا تھا مر گیا اس کا ایک وقت تھا آ گیا میرے دوست غم یہ نہیں ہے غم یہ ہے کہ میرے باپ نے میرے لیے بڑی محنت کی بڑی کوشش کی بڑی جداد بنائی یہاں ملک میں بیرون ملک اگر میں کھاؤں کھاؤں میری ساتھ نسلیں کھائیں ختم نہیں ہوتی میرے باپ نے میرے ساتھ بہت کچھ کیا جب میں جنازے پہ کھڑا ہوا میرا دل چاہتا تھا کہ میں اپنے باپ کو بدلا دوں دعائیں کروں رو گڑ گڑاؤں اللہ میرے باپ کو معاف کر دے جس میرے باپ نے میرے لیے اتنی محنت کی کتنا میرا باپ تھا میرے دوست افسوس مجھے کوئی دعا نہیں آتی تھی کاش میرا باپ مجھے کوئی دعا بھی سکھا جاتا تو یعقوب علیہ السلام جیسے نبی کو اپنی اولاد کی فکر ہے اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ایمان ایسے لاؤ جیسے صحابہ کرام ایمان لائے رضوان اللہ علیہ مجمع ان کا ایمان مثالی ہے اب عقیدے کا مسئلہ تم دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سو سال صاحبہ زندہ رہے سو سال سو سال زندہ رہے صحابہ کے رضوان اللہ علیہ مجمعی رسول اعظم کی وفات کے بعد اور یہ نبیوں رسولوں کے بعد اب زلترین ترین گروہ ہے کسی ایک صحابی سے ثابت نہیں کسی ایک صحابی مرد عورت سے ثابت نہیں پیٹ لگے ہوئے تھے برادریاں تھیں کھیتی باڑیاں تھی ملازمتیں تھیں کاروبار تھے ان کو رزق کی ضرورت تھی اولاد سے ہے سب کے کسی ایک صحابی سے مسلمان اور ثابت نہیں کہ سب سے افضل قبر جناب محمد رسول اسم کی وہاں جا کے مشکل خوش آئی روائی کے لیے فریاد کی ہو جب دنیا میں افضل ترین گروہ صحابہ کرام رضوان اللہ علی مجمعین نے سب سے افضل قبر جناب محمد الرسول عصم کی اس کو مشکل کو شاہی عادت روائی کا اڈا نہیں بنایا تو ان کے غلاموں آگے ان کے غلاموں غلاموں کی کبریں کیسے مشکل کو شاہی عادت روائی کا اڈا بن گئی آگے اللہ نے فرمایا کہ میں نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علی مجمعین کو میار کیوں قرار دیا دین کے لیے اس لیے کہ سبغت اللہ اللہ کا رنگ ان پہ چڑھ گیا تھا اور جب اللہ کا رنگ چڑھ جائے تو اترتا نہیں ہے دنیا کے رنگ نسل خاندان زبان وطن دوستی رشتے داری پیر بھائی استاد بھائی امام بھائی پارٹنرشپ ساری دوستیاں ختم ہو جاتی ہیں لیکن الخلا یوم ازباض ملبا ادب المتقین ایک اللہ والی دوستی باقی رہتی ہے کیوں یہ رب کا رنگ ہے جب چڑھ جاتا ہے تو اترتا بھی دوسرے پارے کے شروع میں اللہ نے قبلہ کے تبدیل ہونے کا مسئلہ بیان کیا مسئلہ یہ تھا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ شریف کو قبلہ مقرر کیا بعد میں اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو حکم دیا بیت المقدس جو ہے وہ قبلہ مقرر ہوا اور پھر بنی اسرائیل کے جتنے نبی رسول تھے ان کے لیے اللہ نے وہ قبلہ بنایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آیا تو آپ بھی ابتدا میں بیت المقدس کی طرح منہ کر کے نماز پڑھتے تھے لیکن آپ کا دل چاہتا تھا کہ یہ بیت اللہ شریف قبلا ہو جائے تو اللہ تعالی نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا قبول کی اور خواہش جو ہے اللہ نے پوری کی اور بیت اللہ شریف کے بلا ہو گیا کوئی بات نہیں اللہ ہے خالق مالک ہے رازے کہ مشرق بھی اس کا مغرب بھی اس کا ساری سد اس کی ساری جہتیں اس کی ذرہ ذرہ اس کا پتا چپا چپا اس کا اصل مسئلہ اللہ کی عبادت ہے مو کدھر کرنا ہے جدھر وہ کہے ایسے کرو لیکن جو مخالفین ہیں ان کو موقع مل گیا اب ذرا توجہ کر جب مخالفت برائے مخالفت ہونا تعصب ہونا ضد ہونا تکبر ہونا گھمانڈ ہونا انا پھر مخالفت ختم نہیں ہوتی اب مکے والے کہتے تھے کہ لو جی یہ محمد کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں ابراہیمی ہوں تو ابراہیم علیہ السلام کا بنائے ہوا کمرہ تو اس کو پسند ہی نہیں ہے تو ابراہیمی کیسے یہودی کہتے تھے یہ ہر بات میں ہماری مخالفت کرتا ہے ہر بات قبلہ تو ہمارا ہی ملا نا اب یہ دونوں کا اعتراض تھا جب قبلہ تبدیل ہو گیا اعتراض ختم ہو جانا چاہیے تھا لیکن برا ہو تعصب کا برا ہو مخالفت کا یہ اعتراض ختم نہیں ہوا اعتراض کی نوعیت بدل گئی مخالفت باقی رہی مکے والے کہنے لگے پہلے ہم یہ سمجھتے تھے کہ باپ دادا کا دین چھوڑ گیا اب باپ دادا کے قبلے پر آ گیا ہے امید لگ گئی ہے کہ باپ دادا کے مذہب پر بھی آ جائے گا یہودی کہنے لگے ہم مدینے والوں کو اور دوسرے عرب کو ہم تمہیں کہتے تھے نا معذ اللہ یہ سچا نبی نہیں ہے اگر یہ نبی ہوتا تو ہمیں نہ پتا ہوتا جیسے اس کے قبلے کا اعتبار نہیں نا کبھی وہ قبلہ کبھی یہ قبلہ کبھی ادھر من کبھی ادھر منہ ایسے اس کے دین کا بھی اعتبار نہیں اختلا۔ اللہ تعالی نے دوسرے پارے کے شروع میں فرمایا اللہ المشرق ول مغرب مشرق بھی اللہ کی مغرب بھی اللہ کی اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالی کی طرف توجہ کرو اللہ نے مشرق ول مغرب نیکی یہ نہیں کہ مشرق کو منہ کرو مغرب نیکی یہ ہے ولاقین بلّہ جو اللہ پر ایمان لائے آخرت پر ایمان لائے کتابوں پر ایمان لائے فرشتوں پر ایمان لائے نبیوں پر ایمان لائے اللہ کی راہ میں مال تھے ہار رشتے داروں پہ خرچ کرے یتیموں پہ خرچ کرے مسکینوں پہ خرچ کرے مسافروں پہ خرچ کرے نماز کو قائم کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگا رہے اور اپنے وعدے پورے کرے اور تنگی ہو یا آسانی ہو اللہ کی راہ میں خرچ کرے اور صبر کرے لڑائیوں میں جہاد میں یہ نیکی کے کام منہ ادھر کرو منہ ادھر کرو منہ جدھر اللہ کہتا ہے, ادھر کرو یہ کام ہے کرنے والے یہ تم کرتے نہیں ہو اور باتیں تم بناتے ہو اور اللہ تبارک و تعالی نے یہاں ذکر کیا کہ حرام چیزیں تو بہت ہیں لیکن چار چیزیں بڑی حرام ہیں چار چیزیں بڑی حرام ہیں مردار خنزیر کا گوشت ایک اللہ کے علاوہ دوسرے کے نام پہ چڑھاوہ اور خون جو ذبح کرتے وقت رگوں سے نکلتا ہے یہ سب سے زیادہ بڑی چیزیں ہیں جو حرام اور اللہ نے ذکر کیا ہم تمہیں آزمائیں گے آزمائیں گے کبھی بھوک دے کر کبھی پھلوں میں مالوں میں کمی لے کر کبھی تم سے اولادیں لے کر ہم آزمائیں گے ذہنی طور پر تیار رہو اور فرمایا وبشر صابرین اے نبی صلاح سب صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دے کون اللہ اذا صحابہ مصیبہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے کالو انہی وہ انجے <راجعون> اگر یہ چیز چلی گئی تو کیا ہم نے بھی تو اللہ کے پاس جانا ہے اللہ نے انعام کا اعلان کیا اولا کا رب ہوں فرمایا ان لوگوں پر اللہ تعالی کی طرف سے رہنمتے ہیں اور برکھتے ہیں اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں اور صبر کی تین قسمیں ہوتی ہیں ایک صبر ہے کہ آپ نیکیوں پر عمل دیکھو نا اب نین قربان کرنا اب نیند تھوڑی ہو گئی ہے صبح اٹھنا باغ دوڑ کرنا اب یہاں آپ آئے ہیں اللہ آپ کا آنا قبول کرے پھر آپ جائیں گے پھر اس طریقے سے پندرہ گھنٹے برداشت کرنا نیکی آنکھوں کانوں پہ کنٹرول کرنا شہوات لذتوں سے دور رہنا حلال حرام کا خیال کرنا حالانکہ بظاہر مال زیادہ آ رہا ہے لیکن سچ جھوٹ کا خیال کرنا تو نیکی کرنے میں صبر ایک ایک گنا سے بچنے میں صبر کہ دل چاہتا ہے کہ یہ غلط کام کریں لیکن نہیں جنڈم کے انگارے آگ سے ستر گنا زیادہ آگ جس کا ایک شولا سارا چہرے کی کھال کو دھیڑ کے رکھ دے گا اس کا ڈر ہے دل چاہتا ہے کہ یہ غلط... تو گناہ تو گنا سے بچنے میں صبر اور تیسری بات ہے کہ مالی تکلیف آئے یا جانی اس پر صبر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اعلان کیا آپ تکڑی تولتے ہیں نا تکڑی تو دو اس کے وہ پلڑے ہوتے اور اوپر ایک جو زیادہ کوئی اس کو تول کے دیتا ہے برابر دے کے زیادہ تو اللہ نے یہاں دو, تک... دو زود رکھے ایک رحمت ایک برکت اور اوپر سے اعلان کر دیا کہ صبر والے ہدایت یافتہ ہے اس کے بعد وسیعت کا ذکر کیا شروع میں وسیعت ہر مالدار پر فرض تھی کہ یہ مال جو ہے اولاد کا ہے شروع میں پہلے اسلام میں اور ماں باپ اور رشتہ داروں کے لیے وسیعت کر جا کہ تیرے ماں باپ کو کتنا دینا ہے رشتہ داروں کو کتنا دینا ہے پھر اللہ نے وراثت کے حکام اتار دیے اب وارث کے لیے وسیعت نہیں جو مر رہا ہے نا مرنے والا اس کے بعد جس نے وارث بننا ہے نا اس کے لیے کوئی وصیت نہیں رسول اللہ فلم ان اللہک اللہ آتا کل حق نہ فلاں وسیعت اللہ وارث ہر ایک حق اللہ نے مقرر کر دیا ہے وارث کے لیے وسیعت نہیں ہے البتہ غیر وارث کے لیے وسیعت ہے اور ایک اور وسیعت ہے انسان کو پتا ہے کہ اس معاملے کا مجھے پتا ہے یہ قرض کا مسئلہ ہے زمین کا مسئلہ ہے پلاٹ کا مسئلہ ہے خاندان کا مسئلہ ہے اگر میں نہ بتا کے گیا تو پیچھے جھگڑا ہوگا تو میں وسیعت کر جاؤں بت ایک یہ وسیعت ہے اس کے متعلق رسول نے فرمایا دو راتیں دو راتے انسان پر نہ گزرے مگر یہ وسیعت لکھی ہوئی ہو اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے بتانے والا تو فوراً بتا کے جائے زندگی کا کوئی پتہ ہے اس کے بعد اللہ نے قصاص کا مسئلہ بیان کیا بدلہ کہ بدلہ لینے میں تمہاری زندگی ہے کیوں جب اس کو پتا ہوگا نا کہ میں نے اس کو قتل کیا تو اس کے بدلے میں مجھے قتل کیا جائے گا پھر اس کو قتل نہیں کرے گا اس کی زندگی بچ گئی اس کو قتل نہیں کیا جائے گا اس کی زندگی بچ گئی قرآن نے بڑی عجیب بات کہی ہے کہ بدلہ لینے میں تمہاری زندگی ہے اس کے بعد روزے کا مسئلہ بیان ہوا یادینتبہ کما من قبل تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے یہ کیوں بیان کیا انسان تھے پیٹ لگے ہوئے تھے برادریاں تھی مزدوریاں تھی کاروبار تھے بھاگ دور تھی مصروفیات تھی ایسی گرمی ہوتی تھی شدت آتی تھی اسی طرح پندرہ پندرہ سولہ سولہ کا دن ایسے ہی ہوتا تھا انہوں نے روزے رکھے تم بھی رکھ سکتے ہو باقی من حرام تو ہجتا ڈھیر اس کا علاج اللہ کے پاس تم پر روزے فرض کر دیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تم اکیلے نہیں پہلے اچھا پہلے لوگوں کو تو سوچتے پانی وافر ہے جب چاہو نہ ہو وہ روزے میں اور ماشاءاللہ جو ہے ٹھنڈک پنکھے ہیں دوسری ٹھنڈک انتظام ہے پہلے لوگوں کے پاس تو یہ چیزیں نہیں تھی انہوں نے رکھے جس کا مطلب تم شیڈول مختصر کرو رمضان کے اپنے معاملات جو ہے کم کرو گیارہ مہینے کمایا ترجیح و روزے کو ترجیح و میں رمضان کو ترجیح و رمضان کے احترام کو اچھا شروع اسلام میں یہ تھا کہ جب کو افطاری کر کے اس کے بعد جاگتا رہتا تو کھاتا رہ پیتا رہ لیکن اگر سو گیا تو منع تھا کھانا ایسے ایک صحابی مزدوری کر کے آیا اور اس کی بیوی تلاش کرنے گئی کھانا تو باقی سو گیا نہ کھایا ساری راہ آگے پھر روزہ رشی کے دورے پڑے اللہ نے کرم کر دیا میں کوئی بات نہیں سو جاؤ اٹھو پھر کھاؤ پھر کھاؤ صبح جو ہے نا فجر تلو ہوتے وقت اجازت ہے وہاں تک کھاؤ پھر اسی طرح عورتوں والا مسئلہ وہ بھی رات کو حلال کر دیا اس کے بعد اللہ تباہ دعا, دعا کا ذکر کیا پہلے بھی روزے کا ذکر ہے بعد میں بھی روزے کا ذکر ہے اور درمیان میں اللہ نے دعا کا ذکر کر دیا وہ ابادی قریب جب آپ سے سوال کریں میرے بارہ میرے بارہ میں میرے, میرے بندے تو میں قریب ہوں اللہ نے قرآن مچید میں جہاں بھی سوال کا ذکر کیا آگے کل آیا یا سرون کا اندر تو سے پوچھتے ہیں تو, تو کرنین کا قصہ کل کہہ دے میں تمہیں بیان کروں گا یا سرون تو سے یتیموں کا مسئلہ پوچھتے ہیں کل کہہ دے اسلام اللہ خیر ان کے لیے یاد ہی رکھو یہ سلونا کا ماذ شنفقون تو سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں کلفہ کہ جو زائد ہے لیکن جب بات سوال کی آئی دعا کی ائی سور نے پکارنے کی ائی عابد محبوب ساجد مسजूद عاق اور بندے مالک اور نوکر کے تعلق کی بات ائی پکارنے کی ائی اللہ نے کل اڑا دیا ذرا سنیے وایدا اسل کا عبادی جب آپ سے سوال کریں میرے بندے انی میرے بارہ میں فینی قریب میں قریب کوئی کل اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دعا کی بات آئے سورنے کی بغیر وسیلے بغیر صدقے تو پھیل کے ہو آگے فرمایا میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں جب مجھے پکارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب بھی دعا کرتا ہے ضائع نہیں جاتی یا فوراً قبول ہو جاتی ہے جو اس دعا کی وجہ سے کوئی مصیبت ٹل جاتی ہے کہتا ہے بے صبرا بے صبری میری دعا قبول نہیں ہوئی دعا تو قبول ہو گئی تیری دعا کی وجہ سے تیرا حادثہ ہونے والا تھا تجھے تو نہیں پتا لیکن تیری کی وجہ سے ٹل گیا قرآن میں اللہ فرماتا ہے لولا نبی ان کو کہہ دے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر تمہاری یہ دعائیں نہ ہو نہ میرا رب تمہاری کوئی پرواہ نہ کرے تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے میں ساتھ ساتھ رگڑا نکال دوں یہ تم کہتے نا اللہ رحم یا اللہ معافی یا اللہ توبہ یا اللہ معافی بچانا یہ جو تمہاری دعائیں ہیں نا یہ تمہاری مصیبتوں کو ٹالتی رہتی ہیں اور تیسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ دعا ذخیرہ ہو جاتی ہے قیامت کے دن ذخیرہ شدہ دعائیں اللہ نکال کال کے بندوں کے گناہ معاف کرے گا جنت میں داخلہ دے گا اور ان کے درجات بلند کرے گا یہ بے سبرے لوگ جو کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی قیامت کے دن کہیں گے کاش جو دعائیں قبول ہو گئی تھی دنیا میں وہ بھی قبول نہ ہوتی دنیا تو گزر ہی جانی تھی محفوظ ہو جاتی یہاں قبول ہوتی اس کے بعد اللہ نے فرمایا اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو اب وہ یو کا بوڑھا صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی سال عمر ہے اپنے بیٹوں کو کہتے ہیں میرے تیر تیار کرو میری تلوار تیار کرو بوڑھا صحابی جہاد میں جائے گا رومیوں کے خلاف جہاد تھا ابو آپ نے بہت جہاد کیے اب آپ بوڑھے گھر میں کہا نہیں نہیں اللہ فرماتا ہے ان فرو سے ہلکے ہو جب اللہ کی راہ میں نکلو میں جاؤں گا اللہ کی رام وہاں رومیوں سے جب سب کے سب نے سب لائی شروع ہوئی ایک مسلمان کو جوش آیا وہ تلوار لے کے گھس گیا کافروں کی سب میں مسلمان پکارنے لگے دیکھو جی اللہ نے فرمایا ولہ ترکی کب لو کا اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو اس نے تو ہلاکت میں ڈال دیا اپنا آپ صحابی پلٹا خاموش رہو قرآن کا گواہ کھڑا ہے رسول اعصم کا کھڑا ہے قرآن مزید کا گواہ رسولسم کا شگر کھڑا غلط معنی بیان کر رہے ہو یہ جو تم عید پڑھ رہے ہو کہ اللہ فرماتے ہیں وہ انفوفی سبھی اللہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو بلاتر کو دے دی کو ملا تعلقہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو یہ ایت میں بتاتا ہوں ہمارے بارہ میں نازل ہوئی ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ادھر محاذ سے آئے ادھر گئے ادھر سے آئے، ادھر گئے، ادھر سے آئے،, ادھر سے آئے ادھر گئے ادھر سے آئے ادھر گئے جب کچھ فتوحات ہو گئیں اسلام کو کچھ نہ کوئی ٹھہراؤ ملا کچھ نہ کوئی ترقی ملی ہم نے آپس میں خوفیا رسول سم کو نہیں بتایا آپس میں باتیں کی یار اب دکانداری جو خراب ہو گئی یہ جو بنجر ہو گئے نا یہ جو زمین جہاد میں جانے کی وجہ سے کچھ جو ہے اس میں آمدن کم ہو گئی اب ہم یہ ٹھیک کریں اب اپنی دنیا کو رسید اللہ نے آئے تو تار دی اللہ کی راہ میں خرچ کرو اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو پہلے تم جو ہے آبادی والے کام کر رہے تھے اب ہلاکت والے کام شروع کر رہے ہو جس کو تم آبادی سمجھتے ہو بظاہر یہ ہلاکت ہے جس کو تم ہلاکت سمجھتے ہو اللہ کی قسم دو سو سال مسلمان غافر رہے دو سو سال دو سو سال ڈھائی سو, سو, سو سال اپنے محل اور اپنے علاقے بناتے رہے دشمن نے ترقی کر لی آج کیا مسئلہ ہے امریکہ کو کیا مسئلہ ہے فرانس برطانیہ کا ہتھیار اتنے محلک ہیں کہ مقابلہ نہیں کر سکتے یہی وجہ اور کیا ہے انسان ہے وہ بھی بھی انسان ہے اس کے باوجود ان کے ساتھ جو ہے مسلمانوں نے اپنا ماتھا لگایا ہوا ہے لیکن بات وہی ہے کہ اپنے آپ کو ہلا کر اور تباہی میں نہ ڈالو اس کے بعد اللہ نے حج کا بیان کیا اور میں تقوی کی راہ بھی اختیار کرو اور سفر خرچ لے کے جایا کرو اس میں جو ہے یہ شان نزول ہے یشمن کے لوگ چل پڑتے تھے حج کے لیے اور اپنا خرچہ پورا نہیں لے جاتے تھے کہتے تبقل اللہ تبکر اللہ تبقل وہاں جا کے مانگتے تھے قرآن میں اللہ نے متزد کر راہ لے کے جایا کرو آج کے دنوں میں بازار لگا کرتے تھے جہلی زمانہ میں کہ آج کے دنوں میں کیونکہ عبادت کے کچھ طریقے اسٹنک مسئلہ مارنی ہے مارنے کے بعد آپ فارے تو وہ تجارت کرتے تھے اور ان بازاروں کے نام تھے سوک مجاد مجنا اکاس جب مسلمان ہوئے کہنے ان میں تو جہلی زمانہ میں ہم کاروبار کرتے تھے اب پتہ نہیں ہمارے یہ جہز ہے کہ نہیں اللہ نے ایت اتار دی کہ اللہ صحال جنا ہوں انتپتا ہوں فضلم رب آج کے موقع پر تجارت یا تجارت کرنا یہ جی کہ یہ جہز ہے کمنا نہیں ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے اوپر قتال جہاد اللہ کی راہ میں لڑنا فرض کر دیا گیا اور وہ تمہیں نہ پسند ہے نماز کے متعلق نہیں کہا فرض کی گئی تمہیں نہ پسند ہے سکان کے متعلق نہیں کہا لیکن قتال کے کہا کیونکہ اس میں جان اور مال دینا پڑتا ہے آگے اللہ تعالیٰ نے قانون بنایا ضروری نہیں کہ ایک چیز کو تم نا پسند کرو اور وہ تمہارے لیے جو ہے وہ اچھی نہ ہو ہاں ہاں ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے اچھی نہ ہو ایک چیز کو تم نا پسند کرو ور تمہارے لیے اچھی ہو اللہ یہ عالمان تم اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے اور پھر یہ بھی بات بیان کی کہ شراب اور جوا تم پر حرام ہے مسلمانوں ان سے بچو اور ان سے باز آؤ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ مشرق لڑکیوں اور مشرق عورتوں سے نکاح مت کرو چاہے تمہیں جتنے بھی اچھی لگیں وہ اور اپنی لڑکیوں اور اپنی جو ہے نا بہنوں کا نکاح مشرقوں سے مت کرو چاہے وہ تمہیں جتنے بھی اچھے لگیں دین کو دیکھو رسولہ صاحب نے فرمایا شادی چار وجہ سے ہوتی ہے لوگ خاندان دیکھتے ہیں حسن دیکھتے ہیں مال دیکھتے ہیں دین دیکھتے میرے امتی تم فضفر دین پہلے تم دین کو مقدم کر دین کے بعد اگر یہ چیزیں ہیں تو ٹھیک ورنہ نہیں اس کے بعد میاں بیوی کے مسائل بیان ہوئے اور اس کے بعد تلاق کا مسئلہ طلاق دینا کوئی اچھی بات نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنی حلال چیزیں ہیں سب سے بری چیز اللہ کو طلاق لگتی ہے لیکن ضرورت کے بقر دینی پڑتی ہے یہ نہیں جیسے مغربی ممالک میں ہیں, کہ جو کچھ مرضی عورت کے متعلق دیکھو سمجھو طلاق نہیں دے سکتے کیونکہ اگر تم نے طلاق دی تو آدھی جتھا آدھی تنخواہ بھی آمدن کی وہ مستحق ہو جائے گی پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں اسلام نے یہ کہا کہ طلاق دینا اچھی بات نہیں لیکن وقت ضرورت اگر طلاق کی ضرورت ہے تو یہ نہیں کہ وہ بھی بے دین رہے وہ بھی دین رہے وہ بھی کہیں اور منہ مارتا رہے وہ بھی کہیں ہوا تو بہتر ہے کہ تم علیحدگی اختیار کر لو اس کے لیے پھر یہ ہے کہ مہانہ پیریڈ ختم ہونے کے بعد قریب جانے سے پہلے طلاق دو یہ کیوں کہا کہ وہ ایسا وقت ہوتا ہے مشکل سے مرد صبر کرتا ہے اس وقت بھی جو طلاق دے رہا ہے نا اس کا مطلب ہے کہ اس کے دل میں اس کو وہ نہیں رکھنا چاہتا یہ موقع رکھا طلاق دینے کا اور ایک طلاق ہو گئی اس کے بعد اس کی عدت ہے تین جو ہے اس کے وہ پیریڈ ہیں تیسرے پیریڈ سے پہلے رجوع ہو سکتا ہے اور اگر اس نے تیسرا پیریڈ بھی گزر گیا رجوع نہیں کیا تو نکاح اس سے پھر اسے سے ہو سکتا ہے پہلی کے بعد بھی یہی پوزیشن ہے اور دوسری کے بعد بھی یہی پوزیشن ہے لیکن تیسری کے بعد کوئی چانس نہیں لیکن ایک وقت میں برست کرنا طلاق طلاق طلاق غلط یہ وقفے وقفے سے طلاق کی بات ہے قرآن کہتے کہ دو دفعہ طلاق کے پھر سوچو سمجھو یہ موقع تب آئے گا جب اس طریقے سے طلاق دی جائے گی اور اگر کا کم موقع آئے گا رکھنے کا اور چھوڑنے کا اس لیے رجی طلاق دو دفعہ ہے جس کے بعد رجوع ہو سکتا ہے اور پھر اس کے بعد ایک تو ادھر جلدی طلاق طرح اور پھر اس کو حلال کرنے کے لیے ایک طریقہ حلالہ جو بغیرتی ہے اس کا نام حراما ہونا چاہیے البتہ پہلی طلاق کے بعد اور دوسری طلاق کے بعد اگر اسی خامن سے نکاح کرنا چاہے عورت تو اس کا ولی باپ ہے یا بھائی نہ روکے فلا تاذلو نہ ان کو نہ روکو ماکل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ کے بہنوئی نے ان کی بہن کو طلاق دے دی اور پھر عزت کے بعد چاہا کہ نکاح کر پہلی کے بعد بھی نکاح ہو سکتا ہے دوسری کے بعد کب میں نہیں نکاح ہونے دوں گا ہم نے اس کی عزت کی اپنی بہن دی اس نے طلاق دے دی اللہ نے قرآن میں یہ بات اتاری کہ اگر وہ اپنے خاندوں سے پہلی طلاق دوسری کے بعد نکاح کرنا چاہتے ہیں تو تم ان کو مت روکو تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے اللہ کا میں حکم تسلیم کرتا ہوں اس کے بعد دودھ کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے تو دودھ کی مدت زیادہ دو سال ہے جو پوری مدت کرنا چاہتے ہیں البتہ اگر بچی بچہ تندرست ہے میاں بیوی بی مشورے سے دو سال سے پہلے دودھ چھڑانا چاہیں چھڑا سکتے ہیں اسلام نے اس کی اجازت دی زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ دو سال ہے دو سال سے زیادہ دودھ میں طلاق یہ صورت میں اگر بھی وہ جو ہے اس کے بچے کو بچی کی پرش کر رہی ہے تو مالک کے زم... خامد کے ذمہ ہے خرچ لیکن خرچ معقول ہو یہ نہیں کہ لڑکے والے تگڑے ہیں تو کہہ کے اتنا ہم لیں گے اور اگر لڑکی والے تکڑے ہیں تو اتنا جو ہم لیں گے وہ اتنا دے یہ نہیں ہے نہیں اگر نہیں تمہارا نبھا سکتا کوئی اور دودھ پلائے تو اس کا مطلب ہے طلاق ہونے کی صورت میں بعد میں عورت پر ضروری نہیں ہے کہ زبردستی اس سے دودھ پلایا جائے اس کو اس کا آک دیا جائے تو دودھ ہے اور ورنہ نہیں اور پھر عدتیں بیان ہوئیں طلاق کی عدت آپ نے سن لی تین ماہانہ پیریڈ اگر جس کو پیریڈ آتا ہے اگر نہیں آتا بوڑھی ہونے کی وجہ سے بیمار یا چھوٹی ہونے کی وجہ سے پھر پورے تین ماہ عت پورے تین ماہ ہر ایک کی نہیں ہوتی تین ماہ اس کی جس کو ماہنا پیریڈ نہیں آتا جس کو آتا ہے تیسرا پیریڈ آتے ہی عدت ختم اس کے بعد عورت آزاد ہے اور جو حمل والی ہے وزر حمل اس کی عدت ہے اور اگر خامن فوت ہو گیا تو چار مہینے دس دن اس کی عدت ہے مہر کا مسئلہ بھی یہاں بیان ہوا کہ مہر ضروری ہے لیکن نکاح کے وقت اگر مہر کا ذکر نہیں ہوا تو کوئی بات نہیں نکاح ہو جائے گا اور جب وہ گھر میں آ گئی بیوی بی اب کتنا مہر جتنے اس خاندان کی لڑکیوں میں وہ مہر دیا جاتا ہے درمیانہ عام پر وہ دیا جائے اگر مہر مقرر ہوا نکاح ہوا رختی نہیں ہوئی طلاق ہو گئی تو آدھا مار کی مستحق ہے عورت اور اگر مقرر نہیں ہوا مہر نکاح ہو گیا طلاق ہو گئی ہے اور رختی نہیں ہوئی گھر میں نہیں آئی تو اب کوئی نہیں ہے اس کے ذمے کچھ نہ کچھ فائدہ دے دے کوئی سامان کوئی سوٹ وغیرہ کوئی مٹھائی پیسے کیونکہ نسبت اور تلگ تو رہا ہے یہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی اللہ نے فرمایا عدت کے دوران منگنی کرنا عدت کے دوران وعدہ پکا کرنا شادی کا آگے کسی حرام ہے ہاں عدت کے بعد البتہ اشارے مشارے کنائے ہو سکتے ہیں کہ اشیا رکھنا ہمارا ہمارا بھی خیال ہے عدت گزرے گی ہم آئیں گے اچھا آپ ہمارا خیال رکھنا اس قسم کی باتیں ہو سکتی ہیں اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل پر ذلت رسوائی آئی تو انہوں نے اپنے نبی کو کہا کہ اے نبی اللہ سے دعا کر ہمارے لیے بادشاہ مقرر کرے ہم چہاد کریں انہوں نے کہا کہ اگر بادشاہ مقرر کرے تو چہاد جو ہے اگر تم نہ کرو ان کا ہم ضرور کریں گے اس سے معلوم ہوا قرآن سے کہ ذلت رسوائی کا حال جہاد ہے اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بادشاہ سارے برے نہیں ہوتے یہ بنی اسرائیل کا بادشاہ اللہ نے مقرر کیا داحود علیہ السلام بادشاہ تھے سلیمان السلامہ اس کا مطلب سے حکمرانی اگر صحیح ہو تو بادشاہ کی بھی اچھی ہے اور اگر غلط ہو تو جمہوریت ووٹوں سے بھی جو آئے تو وہ غلط ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ حکمرانی جو ہے وہ صحیح انداز سے ہو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمہارا بادشاہ ہے کہنے کا کہ کیسے بادشاہ اس کے پاس تو علم ہی نہیں مال ہی نہیں ہے اللہ نے فرمایا مال نہیں ہے بات یہ ہے کہ جسمانی طور پر بھی مضبوط ہے اور اس کے پاس جو ہے نا علم بھی ہے جسمانی یہ ہے بادشاہ کی خوبیاں اس کے بعد یہ بادشاہ نکلا جہاد کے لیے جالوت کا آثر تھا اس کے لشکر سے لڑنے کے لیے اس بادشاہ کا نام تالوت تھا اللہ نے کہا پہلے ان کی آزمائش کر جب ان کو لے کے آزمائش آگے نہر تھی کہ نے کہا دیکھو بھائی یہ آگے نہر آ رہی ہے اس سے پانی نہیں پینا آزمانا کیونکہ وہاں اگر یہ بے کا مظاہرہ کریں تو کمانڈر کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ان کو آزمائے دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے اگر وہاں یہ پیٹ پھیریں گے تو بہت بڑی پریشانی کا دیکھو بھائی یہ نہر آ رہی ہے یہ آزما رہا تھا کوئی یہاں سے پانی نہ پی ایک چلو ایک چلو پی رہے بس وہاں پہنچے گرمی کا سفر تھا سارے پی پی پی پی پی کے سارے کنارے پہ پڑے تھے آپڑے پڑے تھے صرف تین بدر والی گنتی تین سو تیرہ ایک چلو پیا اور وہ تالوت کے ساتھ آگے بڑھے باقی سارے وہاں پڑے تھے ہیں پینے اور کھانے کے شوقین وہاں پڑے تھے پیٹو تو یہ جو آگے گئے دبود علیہ السلام بھی اس لشکر میں تھے قرآن کہتا ہے کہ جب وہ سامنے ہوئے تو دعائیں کی ربرا غلائنا, پر تقدامنا, نال کا, پر اونڈیل دے. کا مطلب کیا پانی اونڈا. یعنی ایسے سبر ہمارے آگے صبر ہو پیچھے صبر ہو دائیں صبر ہو بائیں صبر ہو اور پھر انہوں نے کہا ان کو کتنی ہی جماعتیں تھوڑی ہیں جو زیادہ پر غالب آئی کنڈت کسرت پر غالب آئی ہے ہمیشہ تم دیکھو پدر میں دیکھو خندق میں دیکھو تو وہ لڑے اللہ فرماتا ہے قرآن میں کہ داود نے جالود کو قتل کیا اور اس کے بعد وہ شکست کھا گئے مسلمانوں کا پڑنا باری رہا اور اللہ فرماتے ہم نے داود کو نبوت بھی دے دی اور بادشاہد بھی دے دی اور دوسرے پارے کے آخر میں اللہ نے فرمایا جہاد کا فلسفہ جہاد کی حکمت اللہ فرماتا ہے اگر بعض کے ذریعے ہم باز کو نہ روکے جہاد کے ذریعے اگر ان سرکشوں کی سرکو بھی نہ ہو تو دنیا ساری فساد کا گھر بن جائے یہ کو رکاوٹ روس نکلا تھا یہ افغانستان کو رونتا ہوا بلوچستان پہنچنا تھا آپ لوگوں نے تامن کیا کچھ سر پھرے کھڑے ہو گئے آگے روس کو بھو کی کھانی پڑی وہ پیچھے ہٹا ہمارا بلوچستان محفوظ ہوا افغانستان سے محفوظ ہوا اور پانچ ریاستیں مسلمانوں کی آزاد ہوئی جن کو لوگ بھول چکے تھے پھر وہ دوسرا جگہ آیا امریکہ چودہ سال لگے ہاں آپ لوگوں نے تامن دعائیں کی اس نے بھی منہ کی کھائی یہ پاکستان خطہ الحمد اللہ کی حفاظت سے محفوظ ہے تکلیفیں تو ہیں ورنہ وہ سارے دو یہاں چڑھاتے چودہ سال کو تھوڑا عرصہ نہیں ہے افغانستان کو کر کے اس نے آرام سے نہیں بیٹھنا تھا اللہ فرماتے ہیں اگر جہاد نہ ہو ان کی سرکوبیاں نہ ہوں سرکشوں کو روکا نہ جائے تو یہ دنیا ساری کے ساری یہ تمہیں کچھ نہ کچھ نظر آتی ہے یہ تباہ ہو جائے اللہم اسلام اللہ مج السلام المسلم اللہ منصوال اسلام المسلم اللہ منسلجہاد المجاہدین اللہ خوانصور جو اللہ مستنا اوراتن رواتنا سبحان ربك رب العزت ما یسفون وسلام علی المرسلين والحمد لله